اب رب سورت اخلاص جب دشمن تباہ ہو گئے فتح ہو گئی تو تم اپنے نسل والین کو جاری رکھو مقصود میں مشغول ہو جاؤ توحید خلاصہ توحید ذات صفات یا دعوت اچھا جی جب دشمن مر گیا تو آپ اپنا کام شروع کر دیں ہمارا کام کیا ہے جی توحید توحید ذات و صفات میرے عزیز اس کا شان نزول بھی وہی ہے مختصرمار کرتا ہوں کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ محمد دیکھو نا یہ ہمارے بت جو ہے نا کوئی سونے کا ہے کوئی چاندی کا ہے کوئی پتھر کا ہے کوئی پیتل کا ہے تو بھی بتا کہ تیرا معبود چاندی کا ہے سونے کا ہے یا کس کس کا ہے ہم نے یہ بتا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کی نسبیں بھی ہیں باپ بھی دادا بھی پردادا بھی تو ان سے بلا نا کا تو اپنے معبود کی کیا نصف بھی بیان کر اس کا باپ دادا اولاد وغیرہ تو یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ان تراقیب سے بھی کہا ہے پاک ہیں سونا چاندی وغیرہ مرکب چیزیں ہیں نا اسی طرح اللہ تعالی نصف سے بھی کہا ہے پاک ہے کل اللہ احد توحید ذات و صفات قل کے سمجھی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کیونکہ خدا کی طرف سے آپ کو کیا ہو رہا ہے حکم ہو رہا ہے کل تو نبی کو حکم ہوتا ہے نا اچھا اے ہوا جو ضمیر شان کا ہے شان یہ ہے کہ اللہ ہے اے لفظ اللہ کے ساتھ بتائیے کن کی تردید ہو گئی بلاؤ دہریا کی دہریا تو اللہ کے وجود گے لی بھی نہیں لفظ اللہ جب کہا تو دہریہ کی تردید ہو گئی جو من کے اللہ تعالیٰ کے وجود کے آگے کہا, کہا گیا جی احد اللہ تبارک و تعالی یگانہ ہے احد کا منع لکھو یگانہ سید تاء شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے گاندھی جی ملا دلی کے اندر ایک گاندھی بڑا تھا ان کا ہندو کا تو انہوں نے کہا شاہ صاحب عہد کا منع کیا کرتے ہو میں نے کہا یگانا تو گاندھی کہنے لگا کہ ہماری زبان جو ہے نا ان کی ہندی زبان اس کے اندر آہد کا معنی ہے نرا دھار کیا نرا دھار سندھی کے اندر جو اکیلا آدمی ہو نا اس کو دھار کہتے ہیں نہیں پلانا دھار آ تو دھار اکیلے کو کہتے ہیں جو جدا سب سے تو نرا دھار بالکل خالص دار ہندی کے اندر احد کا من نرا دھار میرے محترم ویسے اللہ تبارک و تعالی کی صفت واحد ہو پھر بھی یہی معنی ہوتا ہے عہد ہو پھر بھی یہی معنی ہوتا ہے لیکن اس مقام پہ آحد کیوں لایا گیا اس لیے وہ کہتے تھے کہ تم بتاؤ کہ اللہ سونے چاندی کس چیز کا ہے اس لیے فرمایا اللہ کیا ہے عہد ہے کیونکہ و واحد کا فرق یہ ہے غور کرو کہ آپ کے پاس سو چیز ہو نا سو سو روپیہ ہو سو دانے تسبیح کے ہوں تو آپ کہیں گے مے آحد آ کیا کہیں گے ایک سو تو مے کی صفت واحد نہیں تو سو تقسیم ہو سکتا ہے نہیں تو واحد لغت کے لحاظ سے تقسیم ہو سکتا ہے لیکن احد ایسا لگ ہے کہ اس میں تجزی اور تقسیم نہیں ہوتی میاتن واحدہ تم کہہ سکتے ہو میاتن تر نہیں کہہ تو اشارہ کر دیا کہ جو تم سونا چاندی کہہ رہے ہو تو مرکب چیز ہیں اللہ تبارک و تعالی ترکیب سے کیا ہے پاک ہے اللہ حسمت اللہ اچھا ترکیب سے ہی پاک ہیں اور احد اللہ کی تردید کی گئی ان لوگوں کی جو دو خدا مانتے ہیں جیسے یہ ایران کے تھے یس اور آہرمان دو خدا مانتے تھے آد فراسٹ تین خدا کون مانتے ہیں عیسائی ان کی بھی تردید ہو گئی ہندوستان کے ہندو تینتیس کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں ان کی بھی تردید ہوگی آہد کے ساتھ آگے اللہ حسماد اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہیں سماج کا منع لکھ لو اللہ زی یسمد و علاح فی الحاجات بخاری میں بھی آئے تفسیر پورت بھی میں ہے سبج کا مانا اللہ دِی یسمت فی الحاجات حاجات کے اندر جس کی طرف کشت کیا جائے اس کا معنی آسان یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج یہ ہے سمت کا معنی اب وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جی نصف نامی بیان کرو کہ خدا کا باپ دادا بیٹے وغیرہ تو فرمایا لم یل ولم جو لسب سے اللہ تعالیٰ پاک نہ جنا اللہ تعالیٰ نے اور نہ جنا گیا اللہ, اللہ تعالی اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے تو کن کی تردید ہو گئی جی یہودوں کی بھی وقالت یہود ازائر ابن اللہ اور کس کی عیسائیوں کی بھی وقالت السار مسیح ابن اللہ تو اللہ اولاد سے بھی پاک ہیں بھئی ہم جو اولاد کے متمنی ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے اولاد ہماری خدمت کرے گی ہم مر جائیں گے تو ہماری نسل کیا ہوگی باقی رہی وہ یہی منشاہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے اللہ سے بوڑھے ہوں گے یا اللہ تعالیٰ پہ موت آئے گی اللہ تعالیٰ کو نسل کی ضرورت ہے آپ دیکھیں جن چیزوں میں پائیداری ہے نا ان کی اولاد نہیں ہے ہمارے اندر پائے داری نہیں سٹھ سال سو سال کے بعد مر جاتے ہماری اولاد ہے یہ درخت آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کے اندر بھی پائیداری نہیں درختوں کی اولاد ہے اور بڑے درختوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے لیکن پہاڑوں کی اولاد ہے پہاڑوں کی جو پائیداری ہے بیاضون کی اولاد سورج کی اولاد ہے سیجدا پوتلی ٹو کی ٹائم آسمان کی تو عقل ہے سوچو جن میں پائیداری ہے ان کی اولاد نہیں تو اللہ کے بارکباد اعلیٰ سمجھے سبحان اللہ ان پائیداروں کے بھی خالق آزلی ہیں عزلی ہیں ابدی ہیں انہیں کیا ضرورت پھر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تو یا اس کی جن سے ہوگی یا غیر جن سے خدا کی جن سے ہو تو تاج دو وہ جبان آزماتا ہے کہ واجب الوجود کیا ہوں بہت ہوں. سارے وہ متفق ہیں کہ واجب ایک ہے اور اگر غیر جن سے ہو تو تمہاری اولاد غیر جن سے تو ایب نہیں بھائی تمہارا بیٹا بھولوں پیدا ہو جائے بندر تو ہر کوئی تانا نہیں دے گا تو خدا کی اولاد ہو غیر جنس سے, سے یہ کیا ہے ایب ہے گالی ہے تو خدا کو گالی دیتے ہو گیا لب یا نہیں جنا اللہ تعالیٰ نے ولم یو لاد جنا گیا خدا کا باپ نہیں خدا کا باپ دادا ہوگا تو باپ دادا خدا سے پہلے ہوگا پیچھے ہوگا جب پہلے ہوا تو خدا قدیم ہوا وہ باپ تو پہلا گیا خدا تو حادث ہوا ولم یا کل کو اللہ دا کوئی جوڑ بھی نہیں سبحان اللہ حضرت شاہ صاحب مانا کر رہے ہیں عبد القادر شاہ صاحب سمجھے حضرہ شاہدر کا منع کرتے ہیں کف کا خدا کا جوڑ کوئی نہیں یہ ہماری زبان میں بھی ہے بلکہ اردو میں بھی ہے کوئی ہمارا جوڑ نہیں تو خدا کا جوڑ نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ خدا کے صفات میں کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا شہید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 یا و لقدر ڈبلو ڈبلو ڈبل ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام